اگر باپ کو تبراہ ہو چکا ہے تو اس سے بریت کا اعلان ہو چکا ہے اس کو دبزال ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اس سے بریت کا اعلان ہو چکا تو یہ کون سے والدین ہیں خاص طور پر والد جس کے لیے وہ بڑھاپے میں دعا کرتے ہیں ایک ہی اس کی میننگ کہ جس کو وہ اپنا باپ کہتے تھے وہ کوئی بزرگ خاندان تھا دادا ہو سکتا ہے سسر ہو سکتا ہے تایا ہو سکتا ہے چچا ہو سکتا ہے وہ پاپ نہیں تھا جس کی اولاد سے بی سارا کا واحد ہو سکتا ہے کزن تھی تو بھی تو اس کو سلط کہتے آج کل بھی ہمارے ہاں تایا ابو چچا ابو بوا میں یہ اوپر کی فیملی باپ اور اس کے بھائی اور دادا جی سب لوگ چھوٹے اس کا یہ معنی ہے کہ جس شخص کے ساتھ حضرت ابراہیم کی یہ گفتگو ہوئی ہے وہ سر پر سرپراہ خاندان وہ دادا تھے یا تایا تھے جن کے الحوں سے رخ پھیر لیا حضرت عبراہیم نے وہ سکے باپ نہیں تھے آبا میں یہ اوپر کی ساری ساری سیڑھی شامل جیسے اولاد میں اولاد اور اولاد کی اولاد سب شامل تھے یہ کچھ سربراہ خاندان اس وقت ایسے تھے جو کفر کے نمائندہ کے طور پر سامنے آئے ان سے ہی بریت ہوئی اسی نے کہا نکل جا یہاں سے اور آپ چلے بھی گئے اور جب ظاہر ہوا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے تو اس سے بریت کا اعلان کیا تبرا میں نے بریت کا اعلان کیا اپنا تعلق توڑ لیا تو تعلق توڑنے کے بعد یہ والدین کے لیے وہاں تو صرف ایک والد کا تھا جہاں بھلے والد دہیا, دونوں والدین والد اور والدہ کے لیے ماں باپ کے لیے تحفظ کی دعا کر رہے ہیں بڑھاپے میں یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ شکیب باپ نہیں تھے وہ ایسی ہستی تھے جسے بزرگ خانان یا بزرگ فیملی کا شکیب ہوتے پھر کیا ہوتا ہے جی؟ <متحد> تو قرآن کریم نے وضاحت کر دی ہے کہ تبرا آمن ہو اس لیے اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہو سکتا یہ دعا سکتا پہلے بھی کیا یہ میں اسی لیے کہا کہ بڑھاپے کی بات ہے وہ تو جوانی میں وہاں سے نکل آئے یہ میں نے پچھلی آیا اسی لیے حوالہ دیا وہ یہ آخری دعا ہے وہاں علی عل کے بارے میں اسماعیل و صحاق میں نے اسی لیے اس کو کہا کہ یہ بڑھاپے کا دور ہے بڑھاپے میں ان کی یہ دعا کر رہے ہیں تو وہ تو ابتدا تھی جب ابھی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی ان سے رخصت ہو کے شام میں چلے گئے پھر ان کو وہاں اللہ تعالی نے برکت دی یہ جو بات ہے یہ وہ والد نہیں ہے وہ تب بھی اب بھی سرپراہ خاندان میں دادا ہوں یا کوئی تایا بزرگ ہو ان کو باپی کا ابا ہی کہا جاتا ہے اور یہ چیز ساس دائر ہے کہ وہ ہسٹری تو بتاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے تایا تھے یا دادا ہوں گے دو ٹو طور پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جس باپ کے لیے دعا کرنے سے بعض آ گئے وہ, وہ باپ نہیں ہے جن کے لیے بڑا پھر میں دعا کرسکرائی ہوئی ایک بات سامنے آ تھی میں نے اس لیے کی اس کو بیان کیا اب آ جائیے اب اپنے اصل مقام کی طرف ربنا لا لاتج اللہ فطرۃ کپور ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے ایک دعا اور کہیں ان کے دل کی آزو تھی لاتا جہاں فطنۃ دینا کو فروغ کہ ہمیں ان لوگوں کا تختہ مشک نہ بنانا جو کافر ہو گئے فتنا تختہ مشق <تصفيق> ہے ایسا نہ ہو کہ افار ہمیں مسلسل عذاب دیتے رہے اس لیے وقف نام ربانہ تم نے ہماری نشو و نما کی ہے ہمارے حفاظت کا انتظام کیا تمہارے قاعدے کے مطابق چلیں گے تمہاری رضا پر چلیں گے تمہارے قوانین میں ہماری حفاظت کا انتظام موجود ہے ان کا انتم تیرے سارے کام کبھی بھی ان کے خلاف کوئی نہیں ہوئی بات ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور تیرے سارے کاموں میں حکمت ہوتی ہے اس کا یہ معنی ہے کہ کبھی کافروں کے ہاتھوں تختہ مشک بننا پڑتا ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جب ایسا ہوتا ہے تو بالآخر قطع بلّاہ اگل بننا اناوروشلی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے اگل بننا یہی انتر عزیز کا ہے کہ ہمیں مسلسل مشکلات میں نہ رہنے دینا اپنے قانون غلبہ کے ساتھ ہمیں بھی غلبہ عطا کرنا اور حکمت کے ساتھ ان حالات میں سے جو مخالفین پیدا کر رہے ہیں ان نکال کے لے جانا جیسے ابراہیم اور اس کے ساتھی نکل کے چلے آئے انہیں کی بات ہو رہا ہے. آگے کہا ہے لقد کان لقوم فیم اسرت الحسنت من کانا ید اللہ آ پھر لقد کان لکوم آج کی بات نہیں تمہارے لیے اس سے پہلے بھی حلط ابراہیم نے اس وا رہا چلا لقد کان لکومت کانا کمانا کا ہے بھی ہوتا ہے اور کانا کمانا کا تھا بھی ہوتا ہے یعنی یہ کتنے ہی ہزار سالوں سے تم عربوں کے لیے تم قریش کے لیے اہل مکہ کے لیے ان کی زندگی نمونہ چل ہے کس کے لیے لمن کانا یق اللہ علیہ آخر کوئی انسان کے دل میں امید ہوتی ہے آرزو ہوتی ہے اللہ کی آرزو رکھنے والے اللہ کی ملاقات کی آرزو رکھنے والے اور آخری دن کامیابیوں کے خواہش رکھنے والے جو اللہ کے ساتھ ملاقات اور آخری دن آخر بعد میں آنے والے دن کی کامیابیوں کی آرزو رکھتا ہے جو یہ آرزو رکھتا ہے اس کے لیے نمونہ ہے اور اگر اللہ کی رضاء کی طلب نہیں اور آخری زندگی کے کامیابی کی امید ہی نہیں اس کے لیے کیا نمونہ ہوگا کیوں رشتے داروں سے مال سے اولاد سے قطع تعلق کرنا اگر تعمیر مستقبل لک جات اگلے دن کی تعمیر ہی مراد نہیں ہے تو پھر یہ ہے یہ کہا ان اللہ بنی ہے حمید یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے اللہ کی ضرورت نہیں وہ تو بے نیاز ہے بنی ہے حمید ہے اور ساری کائنات میں اس کی ہم جاری ہے تم بھی اگر ان معاملات میں بے نیاز ہونا چاہتے ہو مال سے اولاد سے اپنے حالات سے اور اللہ کی رضا کے پیچھے چل کر اپنے مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتے ہو تو آؤ ان سے ذرا بے نیاز ہونا دکھاؤ ہم تمہارے حصے میں آئے گی کیونکہ خدا تعالیٰ جس کی طرف تم لوٹ کر آؤ گے وہ گنی بھی ہے امید باقی یہ روش تم اختیار کرو کرتے رہو جیسے برہیم کے سینے میں ایک آرزی تھی کہ اس کے وہ والد صاحب یا اور قوم مسلمان ہو جائے یا مومن ایمان لے آئے تو اللہ کے ہاں سے تحفظ کو مل جائے تمہاری بھی یہ آزو مٹنی لی چاہیے اصلہ ہوئی ہے کو بین الدینہ آد ہے تم <laughs> اے اے من محبت اللہ کے قائدے اللہ کا اصول اللہ کا پروگرام یہ نہیں کہ وہ انسانوں میں پھٹے ڈالتا رہے وہ <laughs> تو <laughs> <arrogant> انسانوں میں محدت پیدا کرنا چاہتا ہے ایمان کی بنیاد پر رضاء الہی کی بنیاد پر ایمان بلاخرت کی بنیاد پر انسانوں میں باہمی محدت پیدا کرنا چاہتا ہے الفت پیدا کرنا چاہتا ہے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تالیف پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا پروگرام یہ نہیں کہ وہ یہ عداوت کی دیواریں کھڑی کرتا رہے اور انسان کو انسانیت سے نہ ملنا دیں پلان اس کا اور ہے پلان اس کا یہ ہے کہ دشمنوں کی دشمنی کی بنیاد کفر جو ہے اس کو ختم کر کے ایمان میں متبدل کر دے اور ایمان والے لوگ باہمی محبت اور مدت کے ساتھ ایک قوم بن جائیں اور یوں ان میں عداوت ختم ہو گئے بینک و بین الدینہ آدے تم میں محدت قریب ہے جلد ہی ہوگا اے یج اعلی بینک و بین الدینہ آدے تم آپ کے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے دشمن ہے آدھے جنہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے کیا ہوگا یہ ہوگا من ہوں کہ وہ پیار اور دوستی پیدا ہو جائے گی کس لیے کہ وہ صاحب ایمان ہو جائے گی تمہارے سینے میں یہ آرز ختم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ صاحب ایمان ہو جائے اپنی کوششیں جاری رکھیے وہ ان کی کوششیں ہیں کہ تم کفر کی طرف روک جاؤ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایمان کی طرف آ اور جو پروگرام قدرت کا چلا ہوا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایمان کی سرحدیں باہر کو پھیلیں اور دشمنوں کو اپنے فولڈ میں لے لیں یوں انسان کفر کی بنا پر جو دشمنی کی دیواریں کڑی کر رہا ہے کفر مٹ کر سب لوگ صاحب ایمان ہو کے ایک مف قوم بن گیا و قدیر اس کے میت ہیں اس کے پیمانے ہیں گنتی منتی کی بات ہے <laughs> خدا کے قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ ایسا کرے اس لیے تمہارے نظام کی کوشش اختلاف کو ہوا دینا ہی نہیں اختلاف ہو مخالفت ہو دشمنی ہو اس کو نمٹی لیکن وہ میز اختیار کیجئے جس کی بنا پر دشمن صاحب ایمان ہو کر اللہ کی مرفرت میں چلے تمہارے یہاں محدت ہاں دیکھیے پچھلی آیتوں کو دیکھیے تو وہ کہتا ہے کہ دشمن ہے تمہارے خبردار کو سراغ سانی کی ان کے ساتھ کوئی مدت کا کوئی تعلق نہیں لیکن کہا کہ تمہارا جو نظام چل رہا ہے تمہارا جو پروگرام ہے وہ تو معدت کا ہے وہ ان کو اپنے فولڈ میں لے لے گا تو. وقت آنے والا ہے اس کے لیے سٹیپس لینے پڑیں گے میز اختیار کرنے پڑیں گے تو اللہ قدیر اللہ نے اس کے اندازے اس کے سٹیپس اس کے میز اس کے قانون بنائے ہیں ان قوانین پر امن پیرا کرو گے تو انکرید یہ جو کفر کی بنا پر تمہارے دشمن ہیں یہ تمہارے دوست بن اللہ ربور الرحیم کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حفاظت فراہم کرنے والا ہے سب نو انسانی کی اپنے رحمت دامان رحمت کو جگہ دینے والا ہے اس کے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا عذاب اس کا پروگرام نہیں ہے رحمت اس کا پروگرام ہے مغفرت اس کا پروگرام ہے اس لیے اس کے لیے سٹیپس لینے پڑیں گے اللہ وفور و قدیر میرز ہیں اصول ہیں قائدے ہیں ان کے مطابق چلو اس کے خلاف رزینہ کرو اس میں سے ایک اسٹیپ دیکھیے آگے کہاجن ہا کے یہ جو کہا گیا تھا نا کہ ان کے ساتھ مدت نہ رکھو دشمن کو دشمن سمجھو کن کو اگر یہ فاصلے ہی رہیں گے تو تمہارا تو کوئی تعلق نہیں پیدا ہوگا مشن تبلیغ کا اسلام کا رب, ربوب عالمینی کا تو سار, ساری دنیا کیوں کو چھا جانا چاہیے لا جنہا تم اللہ اللہ تم سے اللہ تمہیں نہیں روکتا انلین المن قاتلوں کو تین جو نظام کے قیام میں تمہارے خلاف قتال تک نہیں آ گئے کافر ہیں مانتے نہیں لیکن تمہارے اسلامی نظام کو پنپنے میں حال نہیں ہوتا تمہاری جانے لینے کے درپیہ نہیں تمہیں نکال کر اپنے معاشرے سے کاٹ کر باہر نہیں نکالتے اللہ کے رسول کو جہاں رسول کا نام لیا جاتا ہے نام لینے والوں کو رسول سمیت نکال کر باہر نہیں کرتے مزارے کسی گئے یہ آیا تھا نا پہلے یحر جون اور رسولات نکالتے ہیں رسول کو وی یا تو اور تمہیں بھی انتوں میں ملا ہے نکالتے ہیں وہ تو نکال چکے تھے تب جبکہ یہ بات نکالتے ہیں اور یہ مسلسل عمل ہے جو آج بھی جاری ہے کہا کہ وہ لوگ جو دشمنی میں اس حد تک چلے جائیں کہ آپ کے نظام کو آپ کے پروگرام کو برداشت نہ کر سکیں اسے ایسے لوگوں کو اپنے میں سے کاٹ کر ان کو دنیا میں رہنے کا حق نہ دیں کے ساتھ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے جو ایسے نہیں ہے ان سے منع نہیں کرتا لماتی نہیں جو تمہیں دین کے معاملے میں نہیں لڑے لم یو پاتے نہیں لڑے یار کم اور نہ ہی انہیں انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اللہ ان سے منع نہیں کرتا کس چیز سے انتبرو ہوں اور تکھ سے تو لے لئے کہ تم ان کے ساتھ کشادہ زرفی کا سلوک کرو ان کے معاشرے کی گاہیں کھولنے جاؤ اپنے وسائل ان کے مفاد کے لیے خرچ کرو ان کی دشواریاں تنگیاں ہٹانے کی کوشش کرو انت بن لو نیکی کرو ان سے احسان کرو ان کا یہ دیکھے وقت سے تو اور ان کی طرف کوئی معاملہ جاتا ہو تو ادل کا دامن ہاتھ میں لگو کہیں کو بات ہوئی ہے ان کے حقوق مرتے ہو تو دیکھنا کہیں ایسی کوشش نہ کرنا کہ اپنے ہم ہاں کو فیصلہ کرو جس کا نقصان اس خلاف عدل جانے کو ان کو ہو تو سدو الہ لکل مختلف اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں یہ فرق کیا ہے اس لیے وہ جو جنگ پر آمادہ قومیں ہیں دشمن دشمنی ڈکلیئر ہو چکی ہے ان کے لیے وہ سب چیز ہے یہ صرف اسلام کی نہیں ہر قوم اس کے لیے یہی کچھ کرتی ہے آج دیکھیں اس کام کا جب تک ان کے معاملات دوسرے رہتے ہیں اگر لڑائی ڈکلیئر ہو جائے پھر کوئی راز کی بات جانے دیتے ادھر. کوئی ایسی مدت کا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. نہیں رکتا جس قوم کے ساتھ لڑائی نہیں وہ آپ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے تمہارا دل کا پروگرام یا قسط کا پروگرام اس میں مداخلت نہیں کرتے تم صحیح دنیا کو بھلائی تقسیم کرنا چاہتے ہو وہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتے تم صحیح دنیا میں نظام انصاف قائم کرنا چاہتے ہو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتے تم اپنے ہاں ایسے معاملات کرتے ہو کہ ان ان معاملات کے سبب سے تمہارے فیصلوں کے سبب سے اس قوم کو کوئی نقصان نہ ہو جائے اس سے نہیں روکتا ہوتا وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہارے کسی فیصلے سے ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے تمہارے ہاں جو پروگرام چل رہا ہے تمہاری پلاننگ چل رہی ہے اس میں دل بڑا کرو حوصلے سے ان کی مدد کرو اس سے نہیں روکا نما جنہا تم تم اللہ ہو انلہ دینا قاتل ہو اور اللہ تمہیں منع کرتا ہے ضرور کرتا انل جی نے قاتل حکومت ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے لڑائی کرتے دشمنی ڈکلیئر کر کے سامنے آ گیا تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے دے سدینے سلطنتوں یا حکومتوں یا قوموں کے بچانے کے لیے نہیں دین کی بکاؤ حفاظت کاتل رقم صردی نے تمہارا جو اسلامی نظام ہے اس کے سلسلے میں رکاوٹ بری اس کے لیے تمہارے خلاف یہ ایک بڑی اہم بات جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت ہندو لیڈروں میں سے کچھ نہیں یہ کہا تھا کہ کبھی ہندوستان ایک مہم نہیں تھا آج بھی اگر اس کے حصے ہو کر پاکستان بن جاتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی احترام نہیں پہلے بھی ایسا تھا ہمیں اعتراض کیا ہے کہ یہاں کے مسلمان اپنے ہاں قرآن کے اصول و اقدار کو راج کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہم مانتے بہانے بڑے اور بنائے ہوئے یہ ہے قاتل کاتلف الدین مغلکتوں کے قوموں کے وسائل کے تحفظ کے لیے اگر کوئی بات ہے تو اس کی بات نہیں ہے جانتے دین کے معاملے میں اسلامی نظام کے قیام کے بالے میں اللہ کی بادشاہ کے قیام کے سلسلے میں ان کی مخالفت کاتل فردین اور پھر وہ اخرا من اخراج مند یار کم وہ ظاہر افراد کم ایک تو تمہیں تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا کئیوں نے خود نہیں نکالا لیکن نکالنے والوں کی مدد کی وزاحر اخراجی کو تمہارے نکلنے میں وہاں سے اور طرف بھیجنے میں مدد کی انہوں نے اللہ تمہیں نہیں روکتا ان تب ہوں کہ تم ان سے دوستی کرو دیکھو اس سے نہیں روکتا ہاں وہ جو لوگ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا تمہارے دین کے اندر قتال کا فیصلہ کیا تمہارے خلاف دین کے نفاذ میں ہائر ہوئے وہ میں یہ تو بدلا ہوں ظالموں اگر تم نے ان کے ساتھ دوستی کی جن کے ساتھ دشمنی ڈکلیئر ہو چکی ہے تو پھر تو یہ ظلم ہو گئے کتنا وقت ہو دو تین منٹ دو منٹ آگے جو موضوع ہے میں اسے اس کا تعارف پیش کر دیتا ہوں تفصیل پھر لیں گے یا تم حاضرات کہا کہ یہ جب سچویشن آ جائے ایک حصہ تمہاری قوم کا ایک حصہ کافر ہو ایک حصہ مومن ہو مومنوں کو کفار اپنے میں سے نکال کے جرت پر مجبور کریں وہ ایسے جگہ چلے جائیں جہاں نظام ان کا متقل ہو جائے اور وہ کافر وہ مشرق ان کے مقابل لڑنے پہ آ جائیں تو ظاہر ہے کہ ان حالات میں تم لوگ تو لڑتے ہو بچوں کا کیا خاص طور پر عورتوں کا بچے تو بچے ہیں شاید ابھی فیصلہ نہ کر سکتے عورتیں ان افارک کے ہاں سے ایمان تو ایمان ہوتا ہے عورتوں اور مرد میں فرق نہیں کرتا اگر وہاں کچھ عورتیں ایسی ہوں جو صاحب ایمان ہوں اپنے آپ کو وہ نکال دیں یا خود چلی آئیں وہاں کی تنگی کا سواب خود چلی آئیں یا وہ نکال دیں جیسے تمہیں نکالا یا یہ لذینہ جا حکومنات و محاجرات وہ خود چھوڑ کے چلی آئیں مومنات تمہارے پاس آ جائے فم تہ ہن تو ان کی آزمائش کرو کیا وہ مہاجر ہو کر اپنے ایمان کی بنیاد پر آئی ہیں یا اس کے اور سباب ہیں اور سباب سراغ ہو سکتا ہے اور اسباب تمہارے گھروں میں اپنے سبا سننے والے بنانا ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے اس کے سب اسباب ہو سکتے ہیں ہم تہن ونہ ان کو ایک امتحان میں سے ٹیسٹ میں سے گزار لوگ کیسا اس لیے نہ قبول کر لو کہ آٹن چلی آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سے آ جائیں اس بہانے سے بہت سارے لوگ ویسے بھی آ سکتے ہیں والم البئیمان ہندنا اللہ کو تو معلوم ہے کہ ان کا ایمان ہے یا نہیں تم امتحان دوں بات ہے دل کی اللہ کے ساتھ اس کا تعلیم ظاہر اوپر تمہارے سامنے ہی اس کا ایمان کا اظہار ہو سکتا ہے فین الم تمہیں مومنات ہیں. اگر تم جان لو کہ وہ مومنات ہیں فلا ترجنہ انہیں کفار انہی کی طرف مت اٹھاؤ یہ ہے کہ وہ موضوع جسے میں متعارف میں نے کرایا ہے اس بارے میں قرآن کریم نے کس پس منظر کا حوالہ دیا ہے اور کیا بات کہی ہے ان کا حل کیا نکالا ہے یہ انشاءاللہ شاء اگلے درس میں لیں گے آج ہم سورہ المتحا کی آرٹ نمبر نو پر آ گئے دسویں دیرِ نظر ہے اور یہی سے آگے ان شاء اللہ عزیز